ونعوذ لند من شرور انفسنا ومن ہنا مئ من مئں الله فلا فلا لا ہلا واشدل وخد ان نكمد عبده ورسوله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 يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فؤذنا عظيما أما بعد فإن خير الهدي ذي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعود بالله سبيل علي من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشية ربهم مشبقون والذین هم بآیات ربهم يؤمنون والذین هم بربهم لا يشركون والذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل انهم الى ربهم راجعون اولئك انسارعون في الخیرات وهم لها سابقون وقال في موض آخر وہ ابود رب کا حتیہ عطیقل یقین و بالحدیث پارس اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم احب العما اللّہ ہر قسم کے حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمی ان کے لیے ہے جس نے ہماری اور آپ کی پوری کائنات کی تخلیق فرمائی اور ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا بے شمار انگن <سلام> ضرور و سلام ناظروں ذاتی مبارکہ اور مقدسہ پر جس کا نام نامی اس نگرام احمد مصطفیٰ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مغوث فمائے گئے اللہ و صلی اللہ محمد وا آل محمد کما صلی علی ابراہیم وحلہ آل ابراہیم الکا حمید المجید وبارک علیہ محمد وا عل محمد کما علی ابراہیم واحٰ علبراہیم عل کا حمید المجید معزز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں رمضان کا مہینہ گزر گیا لیکن رمضان کا بنانے والا رمضان کا پیدا کرنے والا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا لا اللہ کبھی اسے فنا لائش نہیں ہوگی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا لیکن نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوتی نیکیوں کا دروازہ اللہ رب العالمین ہمیشہ کو رکھا رمضان میں نیکیوں کا اجر اور ثواب زیادہ ہے لیکن دروازے نہیں کیوں کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے موت تک کھول رکھا ہے اللہ رب العالمین اپ نبی کو فرماتا ہے وہ ابوالرب کا حتیات یقین اپ رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے یقین کا مطلب کہ آپ کو موت آ جائے وفات ہو جائے کیونکہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ یقین کی جانے والی ہیں انہیں میں سے موت بھی ہے موت حقیقت ہے ہر انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور زیر کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے اس لیے موت یقین کی جانے والی چیزوں میں سے بہت اہم ترین چیز ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر موت کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے لفظ یقین کہا وہ ابود رب قطع یقین اپ رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے ہمیں موت تک اللہ رب العالمین کی بات کرنا ہم رمضانی مسلمان نہ بنے بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا سچا مسلمان بنیں پکا اور متی اور فرما بردار بنیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ تو آیا رمضان میں ہم نے اللہ کو یاد کیا اور جیسے رمضان کا مہینہ گزر گیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں یہ بہت برے لوگ ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں اللہ کو یاد کرتے اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہمیشہ رہتی ہیں چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو ہر مہینہ اللہ ہر غلامین کی نعمتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں لہذا ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب عبامین کا شکر ادا کریں اور اللہ رب عبامین کا شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا اللہ کے بات اور بندگی میں اپنے وقت کو گزارنا اللہ نے جو ہم پر فرض کیا ان چیزوں پر سختی کے ساتھ پابندی کے ساتھ عمل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم کو منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کرنا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان گناہوں سے دوری کا مہینہ ہے میرے بھائی رمضان بھی گناہوں سے دوری کا مہینہ ہے اور رمضان کے علاوہ ہر مہینہ گناہ سے دوری کا مہینہ ہے کچھ لوگ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری نمازیں پڑھ لیں اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں تراویح کے اندر بھی مسجدیں آباد رہتی ہیں مسجدیں فل رہتی ہیں رمضان کا مہینہ گزرتے ہی فرد نمازوں سے بھی لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں سوال یہ ہے تراویح زیادہ اہم عبادت ہے یا فرض نماز زیادہ اہم عبادت ہے تراویح زیادہ سنت ہے لیکن نمازیں فرض ہیں سب سے پہلے نماز کا عبادات میں سے حساب لیا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے گھراتے ہیں اس نے گویا کہ کفر کا کام کیا ہمارے درمیان غیر مسلموں کے درمیان جو عد فاصل ہے وہ نماز ہے لہذا نماز فرض ہے ہمارے اوپر دن اور رات میں پانچ مرتبہ لمبانوں نے فرض کر دیا تراویح کی نماز کے لیے بلی بہت زیادہ چستی اور جماعت کے اہتمام کرنا وقت سے پہلے مسجد کے اندر لیکن جیسے رمضان کا مہینہ گزر گیا کیا تراویح کی نماز ختم ہو گئی نہیں تراویح کی نماز ہمیشہ کے لیے اسے قیام کہا جاتا ہے قیام تراویح یہ ساری عبادات ایک ہی اگرچہ ان کے نام الگ الگ ہیں ایسا نہیں کہ تراوی کے تعلق سی رمضان کے مہینے سے ہے تراویح ہمیشہ ہمانے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہمیشہ کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز اذان تک جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراوی بھی کہا جاتا ہے اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے اسے تحجد کہا جاتا ہے اسی نماز کو بتر بھی کہا جاتا ہے متری کی نماز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کی تا عدت میں ہوتا ہے اور قیام اللیل کیونکہ اس میں لمبا قیام ہوتا ہے اس لیے اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے قیام اللیل کا بھی لفظ قرآن میں ہے تحجد کے بھی لفظ قرآن میں ہے اتر کلا بھی لفظ قرآن میں ہے تراویح کی اصطلاح بعد میں آئی یہ نماز ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ نماز رمضان ختم ہو گیا تراوی اور قیام الل کی نمازیں بھی ختم ہو ہوگی فرب صدیف اتنا ہے کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ قیام الل یا تراویح کی نماز پڑھنا مصنون ہے رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو انسان اگر کبھی کبھار جماعت کے ساتھ پڑھتا تو پڑھ سکتا ہے لیکن پابندی کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ چیز صرف ص سے ثابت نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ صرف گناہوں سے دوری کا مہینہ نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں ہمیں گناہوں سے دوری اختیار نہیں کرنا ہے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا ہے گناہوں سے بچنا ہے تو میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ تو ختم ہو گیا اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں اللہ رب اللہ میں نیک امال کرنے کی توفیق دیں لیکن ساتھ ہی ساتھ رمضان کے بعد نیکیوں پر قائم رہنا یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا ایک ایک علامت ہے یہ کہ انسان اگر نیکی کرتا جاتا ہے اور نیکی کے بعد انسان کو نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ برامین اس اسے خوش ہے اللہ اسے راضی ہے اللہ برامین اسے نیک اعمال کی توفیق دے رہا ہے اللہ برامین اس کے اعمال سے خوش ہے اور اگر انسان نیک اعمال کیا کچھ دن کچھ مہینے کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا پھر گناہوں کے اوپر چلا آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خلل ہے اللہ تعالیٰ گویا ایک اس سے ناراض ہے اور اسے گویا کہ نیکی کرنے کی اور بھلائی کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے لہذا اس کو سوچنا چاہیے تو میرے بھائیوں یہ نیک اعمال کی قبولیت کے علامات میں سے ایک اہم علامت ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کرتے رہنا اللہ کے سوی اتقل ہے جماکن تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا تقوہ تمہارے پاس ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو رمضان کے روزے تقواہ کے لیے فرض کیے گئے ہیں ساری عبادات ہمارے اندر تقوا پیدا کرتی ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے روزے ہی سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتے ہیں نماز تقوی پیدا کرتی ہے زکات تقوی پیدا کرتی ہے نیک امار انسان کے اندر تقوام پیدا کرتے ہیں تو رمضان کا مہینہ بھی روزہ بھی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے اور تقوی پیدا کرنے کے اللہ رب نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا لہذا تقوے کے انسان قدم قدم پر محتاج ہے یہ اللہ ہے اجما کن تم جہاں کہیں بھی رہو جہاں بھی رہو کوئی بھی مہینہ رہے کوئی بھی گھڑی ہو چاہے لوگوں کے سامنے ہو خلبت کے اندر ہو جربت کے اندر ہو تنہائی میں ہو کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ کا خوف پیار کرتے رہو وہ سید الحسن تتم ہوا اور اگر غلطی ہو جائے کبھی کبھی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد نیکی کر لو لیکن انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی غلطی ہو گئی گناہ ہو گئے انسان ہیں اللہ فرما نبی فرماتے کہ اس کے بعد نیکی کر لو نیکی اور تمام लोगों के ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہو. سب کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پراؤں کے ساتھ اپنے برادری وطن کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو بھی ہیں حتیٰ کہ دین اسلام کے اندر جانوروں کے ساتھ بھی اس نے اخلاق سے پیشانے کی تعلیم دی گئی درختوں کے ساتھ بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ درختوں کو پانی پہنچاؤ پانی دو درختوں کے اندر بھی روح ہوتی ہے درختوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے لہذا انہیں بھی پانی پلایا کرو ان کو اندر پانی دیا کرو اس کے اندر بھی اگر آپ پانی دیتے ہو تو اس کے اندر بھی نیکی اور عظر ہوتا ہے تو خالق الناس صبر حسن تمام لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے یہ دین کی کا حکم ہے یہ کہ سب کے ساتھ انسان کو اخل اخلاق سے پیش آنا تو رمضان کا مہینہ یہ تقوی کا مہینہ ضرور تھا اور انسان کے اندر روزہ رکھنے سے تقوہ پیدا ہوتا ہے اس لیے اپنے نفس کا ہم محاسبہ کریں اپ نفس کے اندر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا اگر تقوی نہیں پیدا ہوا تو ہم نے گویا کہ رمضان سے کوئی استفادہ نہیں کیا ہمیں رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر بدعا فرمائی جنہیں رمضان کا مہینہ مل گیا اور اپنے گناہوں کی نفرت نہ کروا سکیں ہمارے نبی فرمائے سے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو بربادی ہو اور اس پر ہمارے نبی نے آمین کہی بدعا فرمائی جبل امین نبی پر آمین فرمائی لہٰذا ہمیں اپنے نفس کا وہ کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے کہ کی کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا اگر ہم نیکیاں نہیں کرتے ہیں رمضان کے بعد اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوا اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا تو نیکیوں کی قبولیت کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ انسان نیکی پر برقرار رہے اور نیکیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیاں جن کا کرنا ہمارے لیے مصنون اور مستحب ہے جو نیکیاں کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اس پر پابندی انسان کے لیے ضروری ہے پانچوں کی نماز پڑھنا ضروری ہے انسان کو توحید پر قائم رہنا ضروری ہے شرک سے دوری اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے سچ بولنا انسان کے لیے ضروری ہے جھوٹ سے انتظام کرنا انسان کے لیے ضروری ہے جو اعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے جن چیزوں کا چھوڑنا ضروری ہے ان کے لیے انسان کو ہمیشہ اس پر عمل کرنا ہے اعمال کو اور جن दूर रहना رہنا ان سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا یہاں بات ہو رہی ان اعمال کی جن کا کرنا ہمارے لیے مصرون ہے اور مستحب ہے، فرد و غوری نہیں ہے قرآن کی تلاوت ہے قیام اللیل پڑھنا ہے کیا اس طریقے سدکار و خیرات ہیں اور دیگر نیکیاں ہیں جو رمضان کے مہینے میں عام طور پہ انسان کرتا ہے اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے حدیث حب الام الدوما حب الاماً قل سی بخار اور صحیح مسلم کروایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب امال میں سے وہ امال ہیں جن پر انسان ہمیشہ برتنا اگر کے وہ کبھی کون معمولی ہے کم ہیں لیکن انسان ہمیش کی برتتا ہے انسان دوام برتتا ہے ایسے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا یہ کون سے امال ہیں یہ فرض امال نہیں ہے یہ فرض امال تو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یہ مصنوع اعمال ہے مستحب اعمال ہیں مندوب اعمال ہیں فرض امال کرنا ہمارے لیے ہمیشہ ضروری ہے قیام اللیل فرض نہیں ہے آپ کے اوپر لیکن آپ اس پر ہمیشہ برتتے ہیں آپ اس کو پڑھیے ہمیشہ پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہوگا قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیے یعنی کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور ہم نے قرآن کو سجا دیا اب جب کسی کی وفات ہوگی تب قرآن کو نکالیں گے تب جا کر کے پڑھیں گے یا یعنی رمضان کا مہینہ آئے گا تب پڑھیں گے میرے بھائی کسی کی وفات پر قرآن پر کریم کی تلاوت کرنا یہ حرام ہے یہ کہ بدات کے ذبرے کے اندر ایک چیز آتی ہے شور یاسین پڑھنا یا یعنی اس طریقے سے اور کوئی صورت کی تلاوت کرنا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے اسے مردوں پر پڑھا جائے قرآن اللہ زندہ لوگوں کی نازل کیا تو لوگ یا تو کسی کو قرآن کے وہ کھولتے ہیں. یا تو رمضان کا مہینہ آئے گا تو قرآن کھولا جائے گا پر گرد پڑ جاتی ہے دھول جمع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو انسان نہیں کھولتا قرآن کو اللہ ہر بلام ہدایت کے لیے عمل کرنے کے لیے اللہ ہرام اس کو نازر کیا ہے تو وہ اعمال جو مشہور ہیں ان پر انسان مدامت برتا اللہ تعالی کو اعمال زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں یعنی کہ اپ نے رمضان میں پڑھ لیا قیام اللیل سب کچھ پڑھ لیا فرض نماز بھی غائب ہو گئی انسان فرض نماز بھی نہیں پڑھتا ہے جبکہ فرض نماز پڑھنا انسان کے لیے ہمیشہ ضروری ہے رمضان کا مہینہ گزر گیا قیام انسان پورے سال نہیں پڑھے گا پورا سال گزر جائے گا کہ وہ تراویح یا قیام اللیل نہیں پڑھے گا پھر رمضان کا مہینہ گا تب پڑھنا شروع کرے گا اللہ تعالیٰ کوئی عمل ایسا عمل پسند نہیں ہے وہ عمل پسند ہے جس پر انسان ہمیشہ برتتا ہے جس پر انسان ہمیشہ اس کو کرتا ہے اگرچہ وہ کم ہی کو نہ ہو آپ ایک پارا نہ پڑھیے قرآن کریم آدھا پارہ نہ پڑھیے چند آیتیں ہی پڑھیے چند آیتیں ڈیلی پڑھیے معمول بنا لیجئے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ محبوب اور پسند ہے اس کے بہ کہ آپ ایک دن پورا ایک, پورا ایک پارا پڑھ جائیں اور چار مہینے تک آپ قرآن کو ہاتھی نہ لگائیں اس کے مقابلے وہ عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو انسان کم کرتا ہے لیکن اس پر ہمیشگی برتتا ہے اور اس کو کرنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے تو اللہ کے سر کے دین احب العما اللہ عدم کل کہ اللہ تعالیٰ کو عمل زیادہ پسند ہے جس پر انسان ہمیشگی برتتا ہے چاہے وہ عمل کبھی کون آ تو ایک عمل کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ انسان نیکی کے بعد نیکی کرتا رہے گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور اس کے اعمال کو قبول کرتا رہا نمبر دو گناہوں سے دوری اختیار کرنا کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے یعنی کہ رمضان کا مہینہ تھا رمضان میں گناہ نہیں کیا رمضان کا مہینہ گزر گیا اس کے بعد ساری بندشیں ختم ہوگی لوگ عید کی نماز کو بندشوں کے کھلنے کا سبب سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ لی ساری رکاوٹیں ختم ساری بندشیں ختم پورے رمضان ہم نے داڑھی نہیں مڑائی تھی چھوڑ دیا تھا رمضان میں اب داڑھی مڑانے کا وقت آ گیا عید پڑھ لیا سب کچھ خلاص ہو گیا رمضان بھر ہم نے گانے نہیں سنے تھے رمضان بھر ہم نے فلمیں نہیں دیکھی تھی رمضان پر ہم نے جھوٹ نہیں بولا تھا رمضان بھر میں نے ایک گناہ نہیں کیا تھا اب رمضان ختم ہو گئی عید کی نماز ہم نے پڑھ لی ساری بندشیں ختم ہو گئی لہذا جیسے آپ دیکھیں گے عید کی نماز سے پہلے بھی لوگ میرے بھائی ہو میں فجر کی نماز عید کے دن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا سیلور میں لمبی لائن دیکھی سیلور میں لوگ تعلیم گانے کے لیے جماعت قائم ہے اذان ہو چکی ہے نماز پڑھی جا رہی ہے سیلون کے اندر کے لائن لگائے ہوئی ہے سوچیے نماز پڑھنے سے پہلے یہ اتنی جلدی سیلون کے جماعت قائم ہے نماز پڑھ کر کے واپس آ کے دیکھتے سیلون کھلا اور لوگ لماد... نماز پڑھنے نہیں گئے اور لوگ لائن لگا کر کے, کے لائن جو ہے کے اندر لگائے ہوئے کا مقام لگایا رمضان کے مہینے میں ہم نے دیکھا بہت ساری مسجدوں میں جہاں پر افطاری کے انتظام عصر کی نماز ہوتی ہے عصر کی نماز کی اذان سے پہلے لوگ لائن میں لگ جاتے تھے شرف افطار کے لیے شرف افطار لینے کے لیے نماز ہو رہی عصر کی نماز بھی انسان نہیں پڑھ رہا ہے یہ رمضان کے مہینے کے اندر صورتحال ہماری ہو چکی ہے عصر کی نماز قائم ہے لیکن لائن میں کھڑا ہوا ہے آپ دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے آپ کا میرے بھائیوں پچاس منٹ لگے گا زیادہ زیادہ ایک نماز کے اندر دس منٹ لیکن وہ لوگ تین بجے سے لے کر کے لیے کے میں. یہ کون سا سا ایمان ہے یہ کون سی دینداری ہے میرے دین بھائیوں کہ آپ کھانے پینے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں پانچ نماز کا پانچ منٹ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں جس پندرہ ریال کے لیے ہمارے پاس تین تین گھنٹے کا ٹائم ہے دھوپ اوپر سے دھوپ کی لوگ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے پھر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے تھک جاتے تھے لیکن اس کے لیے لوگ یہ لمبی لائن لگا کر کرتے تھے میرے بھائیوں کیا ہے ساری چیزیں کہ کیا یہ تقوی سے کہا جاتا ہے تو میرے بھائیوں انسان رمضان کا مہینہ صرف گناہوں سے دوری کا مہینہ نہیں ہے گناہ اللہ رب نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے لیے بھی حلال نہیں کیا گناہ ہمیشہ آرام ہے چاہے داریم ڈھونڈنا ہو چاہے جھوٹ بولنا ہو رشوت کھانا ہو جو بھی گناہ عشت کرنا ہو بدا خرافات کرنا ہو ہمیشہ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی دین اسلام کے اندر کے بیچ کو حلال قرار نہیں دیا گیا اسے دوری اختیار کرنا ہمیشہ انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے انسان کے اعمال کی قبولیت کی کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے نیکیاں کرتے جاتا ہے اور تیسری بڑی اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ میرے بھائی انسان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری نیکیاں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں دہشت ہوتی ہے میں نیکیاں تو کر رہا ہوں لیکن کیا ہماری نیکیاں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی سلب سال نیکیوں کے کرنے سے زیادہ اس بات کے حریض تھے اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم نے نیکیاں تو کر لی لیکن ہماری نیکیاں اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ انہیں ملا کہ نہیں ملا اس سے زیادہ خوف کھایا کرتے تھے اس سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر ڈر ہوا کرتا تھا کہ نیکیہ تو ہم نے کر لی اللہ کے حکم کے مطابق لیکن کیا ہماری نیکی قبول بھی ہوئی شرم قبولیت کا درجہ ملا کہ نہیں ملا اسے اس سے زیادہ صاحب کرام صلی اللہ البراہین کا خوف کھایا کرتے تھے میں نے جس جن آیتوں کی خود بصونہ کے بعد تلاوت کی ہے کی آیتیں ہیں وہ ان آیتوں کے در اللہ فرماتا ہے یہ آیتیں ستاون سے لے کر پانچ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی ان آیتوں کے اندر اللہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے ان الزین جو بہ رب کی حیبت سے ڈرتے ہیں ڈرتے رہتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دنوں کے اندر جاگوزی رہتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہیں میں ہیں تو بھی جلبت کے اندر تو بھی ہے رمضان کا مہینہ ہو گئے رمضان کبھی بھی رہیں اللہ تعالیٰ ڈرتے رہتا ہے ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ لوگوں کے سامنے ہے تو اللہ کا ڈر نماز پڑھ لیا جیسے گھر کے اندر گئے دروازہ بند کر لیا ساری نمازیں بند ساری نمازیں ختم سب کچھ ختم ایسا نہیں ہوتا ان کے دل کے اندر اللہ خوف ہمیشہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ دل میں رہتا ہے جو رب کی نشانیوں پر آیتوں پر ایمان رکھتے پکا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی آیتیں ہیں ان کا مکمل ایمان ہوتا ایسا ایمان جس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک اور صبح گنجائش نہیں ہوتی سب سے اہم صفت اللہ نے بیان کی جو بے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اب رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے تو شرک میں ایسا عمل ہے انسان کے سارے عمال کو تباہ کر دے گا ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی شرک اگر انسان نے کیا ہے اس کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس کی نماز برباد ہو جائے گی اس کا روزہ برباد اس کا حق برباد اس کے صدقات و خیرات شدہ رحمیا تمام چیزیں اس کی برباد ہو جائیں گی اگر اس نے اللہ العالمین کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کیا ہے یہ سب سے عظیم ترین شفت ہے اہل ایمان کی متقین کی اور اللہ کے بندوں کی ایک مسلمان کی کہ اللہ العالمین کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا مکھی کے پر کے برابر بھی شرک نہیں کرتا مکھی کو درگاہ پر چلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو جہنم کے اندر داخل کر دیا تھا لہذا ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا یہ سب سے عظیم خوبی ہے جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے یا بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اکثر لوگ نماز کے پابند ہیں اکثر لوگ روزے اور قرآن کی تلاوت کے خیر کے امال کے پابند ہیں لیکن ان کے امال کے اندر شرک ہے اللہ تعالی کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں ان سارے اعمال کے دنیا میں ان کو بدلا ضرور مل جائے گا لوگ ضرور ان کی تعریف کر دیں گے لیکن یقین کیجئے قیامت کے دن اللہ ہر بامین ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا اللہ ان کے سارے اعمال کو ضرورت کی شکل بلا دے گا گویا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں دنیا میں محنت کی محنت بے فائدہ ہو جائے گی کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کیا وہی عمل مقبول ہے جس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نے شرک نہ کیا ہو میرے بھائی یہی سب سے اہم ترین خوبی ہے انسان اللہ کی توحید پر قائم رکھے اللہ ہر براہن کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ کے سن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر بندہ قیامت کے دن میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر کے آئے گا حدیث قدسی ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کے انشاد ہے کیا فرماتے حدیث قدسی کے اندر اگر بندہ قیامت کے دن زمین اور آسمان کی اسعتوں اور پنہائیوں کے برابر گناہ لے کر کے آئے گا لیکن لقی اس نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا میں گناہوں کو بٹا دوں گا اس کے سارے نیکیوں گن گناہوں کو میں برباد کر دوں گا یعنی اس کو اللہ ہر بخش دے گا اور اس طریقے سے اتنی ہی اسد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے پاس آئے گا اور اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ایک شرط کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا اور اگر اس نے میرے ساتھ ذلا برابر بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ اربان کے سارے امال کو برباد کر دے گا اگر شرک نہیں کیا سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا لیکن انسان نے شرک کیا سارے امال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا کسی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس لیے بہت عظیم ترین خوبی ہے یہ وہ اللہ بے رب بے شکون جو اب رب کے ساتھ کچھ بھی شرک کر نہیں کرتے کچھ بھی شرک کر نہیں کرتے اللہ اربامن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی بندے کے ساتھ نہیں مانتے کسی نبی اور رسول کے ساتھ کسی پیر اور فقیر کے ساتھ کسی فرشتے اور کسی مولوی اور اس طریقے سے کسی مرشد اور پیر کے ساتھ نہیں مانتے سے بات کو ان خصوصیات کو جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا برابر شک نہیں کرتے میرے بھائیو رمضان کے مہینے میں ہم سب لوگ زکات دیتے ہیں جن کو اللہ ہر غلامی نے مال دیا مال نصاب کو پہنچا انسان زکات دیتا ہے رمضان کے مہینے میں زکات الفطر انسان ادا کرتا ہے زکات الفطر ہر بندے پر ہر مسلمان پر چاہے صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو ہر بندے پر اللہ ہر بلامین نے زکات الفطر کو فرض کر دیا ہے لیکن میرے بھائی ایک اور زکوٰۃ ہے جو ان تمام زکوتوں سے سب سے بڑی زکات ہے وہ اور اس زکوٰۃ ہی پر اس زکوٰۃ کے پائے جانے ہی پر ہمارے تمام اعمال کی قبولیت کا دور ہے و اللہ رب ارامین کے ساتھ زکات ہے وہ اپنے دل کی زکات ہے وہ اور وہ توحید ہے میرے بھائیوں اگر وہ زکات ہمارے پاس نہیں ہوگی ہماری کوئی زکات اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی سورہ فصلت مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتو صاحب کے اندر کہ اللہ کیا فرما دیجئے لوگوں سے ان نمانا بشر مصر کُھوم فرما دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں انما الہکم میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بڑھا کئی ہے ہم انسان ہیں ہمارے بھی انسانوں میں سے تھے ہمارے بھی انسانوں میں سے تھے آپ کے والدین تھے آپ کی بیویاں تھیں آپ کی اولاد تھی آپ کی وفات ہوئی اللہ نے آپ کو ترسٹ سال کی بدنگ فرمائی تمام انسان کی ضروریات ہیں وہ تمام ضروریات آپ کے بھی رہائش ہوا کرتی تھی آپ سے بات ان مہمانہ شروع ہو آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں فرق کیا ہے ہمارے پاس وہی آتی تمہارے پاس وہی نہیں آتی ہمارے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے جب لمین اترتے ہیں دین کا ردول ہوتا ہے شریعت حاضر ہوتی ہے تمہارے پاس اللہ تعالی کی وہی نہیں آتی پھر فر کیا فرمایا اس پر استقامت اختیار کرو اور راستہ اختیار کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو پابندی کے ساتھ اس پر جمے رہو وسط اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو وہ شکین اور مشرکوں کے لیے ویل ہے مشرقوں کے لیے جہنم ہے مشرقوں کے تباہی اربادی ہے اللہ وہ کافرون جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور اپیلا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرقوں کے بارے میں کافروں کے بارے میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کون دیتا ہے کیا غیر مسلم زکوٰۃ دیتا ہے کیا غیر مسلم زکوٰۃ دیتا, دیتا, دیتا نہیں کیا کافر زکوات دیتا نہیں زکوۃ کون دیتا ہے مسلمان دیتا ہے لہذا یہاں پر زکات سے مراد تو ہے دل کی پاکیزگی ہے دل پر دل میں اللہ پر سچا ایمان حتے ایمان مقیم ہم تو فرماتے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد کیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو انسان مال کی زکات دیتا ہے صدقات تو خیرات کرتا ہے یہاں دل کی مراد زکوٰۃ ہے اور دل کی زکات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے اللہ رب نے مشرقین کے بارے میں فرمایا ہے لہذا تو یہ ایک ایک کہ مشرقین زکوات نہیں دیتے نمبر دو مکی صورت ہے زکات کہاں فرض ہوئی بھائیو زکات مدینہ کے اندر فرض ہوئی سن دو ہجری کے اندر زکوۃ فرض ہوئی لہذا یہاں زکوات سے مراد وہ زکوٰۃ رہی ہے جو ہم اور آپ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں یا زکات اور انسان دیتا ہے وہ مراد بلکہ یہاں زکات سے مراد وہ زکات ہے جس کے پائے جانے کے بعد ہی ہماری تمام زکوات کو ہماری تمام صدقات و خیرات کو ہمارے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا وہ اللہ ابامل کی وحدانیت کے اقرار ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا برابر شرک نہیں کرنا جیسا کہ امام القیب رحمۃ اللہ رحمات اس زکات کو لوگوں نے بُرا دیا ہے یہ زکات لوگوں کے پاس نہیں پائی جاتی لوگ زکواتے دیتے اپنی مال کی لیکن یہ زکات جو دل کا تزکیہ ہے دل کی پاکی ہے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بھی جو شرک نہ ہو کاری نہ ہو صرف اللہ کے لیے عبادت ہو اور تمام اعمال خالص اللہ کے لیے ہو اور انسان شرک نہ کرے یہ چیز لوگوں نے بھلا دیا زکاتے دیں گے روزہ رکھیں گے اور سارے نیک امال کریں گے بظاہر لیکن یہ اہم ترین زکات جو ہر عمل کی قبولیت کی ضروری شرطوں میں سے ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی تو میرے بھائیو یہ ہے سب سے اہم ترین صفت وہ اللہ بے رب لائے جو رم کے ساتھ شرک نہیں کرتے یہ ضروری ہر عمل کی قبولیت کے ضروری ہے ان کو انسان اگر شرک کرے گا اللہ تعالی اسے قبول نہیں کرے گا پھر اللہ تعالی کیا فرماتا ہے والذین یتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ اور جو کچھ بھی دیتے ہیں ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں دل کباتے کب رہتے ہیں انو میر ربی ہم راجون کہ وہ لوگ سب کے سب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اولائک الاشاریون فی الخیرات وھم لہ اسلھا سابقون یہ لوگ ہیں جو خیرات کے اندر جلدی کرنے والے ہیں اور اس کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اساط کریمہ کے بارے میں ہفتے عشر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سوال کیا اور کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر نے کیا کہاحم الدین الحمر کیا فرائے فرائے انہوں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اللہ تعالی سے کہیں کہ ہم جہنم کے اندر نہ چلے جائیں کہیں اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے حضرت عائشہ نے کسی سوال کے نبی اکرم سوال کیا کہ اللہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کیا وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں جو چوریاں کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں کیا وہ لوگ براد ہیں کون لوگ مراد ہیں ہمارے صدیق اے صدیق کی بیٹی وہ لوگ براد رہی ہیں وہ اللہ کی اللہ تک بلا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن خوف کھاتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول نہ کرے کہیں نماز قبول نہ ہو ہماری کہیں ہم نے روزہ رکھا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے ہو سکتا کوئی شرط نہ پائی جاتی ہو ہو سکتا ریاکاری ہو دکھاوا ہو ہو سکتا ہمارے عمال کے اندر شرک ہو اور بھی دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں لہذا وہ خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ایک امال کو قبول ہی نہ کرے یہ مراد نہیں کہ جہنم سے ڈرتے ہیں یہ مراد نہیں کی گنا کرتے تب اللہ سے ڈرتے ہیں بلکہ مرادری کو کیا کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزہ رکھتے صدقات و خیرات کرتے ساری نیکیاں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا ہے کہیں ایسا نہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان امال کو برباد کر دے اور ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا درجہ حاصل نہ کر سکے ہمارا بھی یہی یہیت ہونی چاہیے گرور گھمن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک مہینہ کر لیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ فلا فلا چیزیں کرتے ہیں اب تو جنت کے وارث ہو گئے ہم اب ہمیں جنت میں جانے سے کون روکے گا نہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے ہمارے دنوں کے اندر کہ ہماری نیکیاں اللہ تعالی کے یہاں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں یہ سلم صالح نیکیوں سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے اس بات کی ہریش ہوا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں رد کر دی جائیں ہماری نیکیاں قبول نہ ہو یہ ہمارے اندر شفت ہونی چاہیے یہ بھی نیک امال کی قبولیت کے ایک پہچان علماء نے بیان کی ہے کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے اس کے اندر غرور گھمن نہیں آتا اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کبر اور نخوت نہیں پیدا ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے امال کو قبول فرما لے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا عمل قبول نہ اس لیے میرے بھائیوں یہ سمت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ نیکیاں کر کے ہم ڈرے نیکیوں کر کے احسان نہ جتائیں اللہ نے فرمایا من کے نسلم اللہ تم علیہ اسلام وہ احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے آپ کہ ہمارے اوپر احسان نہ جاؤ اسلام لانے کا بڑی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی توفیق دی یہ اللہ رب الامن کے احسان ہے کہ اس نے تمہیں نیکیوں کی توفیق دی احسان نہ جتاؤ اللہ پر دین پریشان نہ جا پر احسان نہ جتاؤ کسی احسان نہ جتاؤ صدات و خیرات کو تو کسی پر احسان نہ جتاؤ احسان جتانے سے ساری نیکیاں صدقات و خیرات برباد ہو جاتی ہے احسان جتانے سے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہمارے اندر خوف ہونا چاہیے کہ ہم نے نیکیاں کی اللہ نے اس کو قبول کیا کہ کی نہیں قبول کیا لہٰذر میرے بھائیوں یہ ساری علامات ہیں نیکیوں کی قبولیت کی ہمیں بھی یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم نے نیکیاں کر لیا اور نیکیوں کے بعد برائیاں کرنا شروع کر دیا نیکیوں کے بعد اگر برائی شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے پران مثال دی ہے اس کی مثال و شہرت کے طریقے سے ہے جو, جو جو بنتی ہے کپڑے کو اور کپڑے کو بننے کے بعد بکیاں ادھیر دیتی ہے ساری محنت برباد کر دیتی ہے آج وہی صورتحال ہے نیکیاں کر لینے کے بعد انسان کا گناہ کرنا نیکیاں چھوڑ دینا مسجد نہ آنا قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا سارے خیر کے کام چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارے اعمال کو برباد کر دیا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا گویا کہ اللہ نے ہمارے عمل کو قبول ہی نہیں کیا کیونکہ امال اسی وقت قبول ہوتے جب انسان اس پر حبیش کی پراتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور انسان اس پر مدعوت پراتا ہے لہذا میرے بھائی رمضان کی مہینہ تو ختم ہو گیا لیکن نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوتی نیکیوں کا وقت نہیں ہماری موت کا وقت ہے نیکیوں کا وقت نہیں ہوتا نیکیاں موت تک آتی رہت موت تک انسان کو نیکیاں کرنا ہے وہ عبود رب کا حتیات ایک الیقیر جب تک موت نہ جائے رب کی بات کیجیے اللہ نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے اندین قوم رب اللہ ثم مستقائم جنہوں نے کہا ہمارا اللہ ہے اس پر قائم رہے اس پر بدامت بڑھتی لہذا نیکیوں پر قائم رہنا ہے استقامت اختیار کرنا ہے ایسا نہیں کہ ایک مہینہ چند نیکیا کر لیا اور ہم سمجھے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا بڑا نیکیوں کا بہت بڑا نیکیوں کی ہے، اللہ رب کے ساری سیرے چیزیں پتان پسند نہیں ہے اس نے میرے بھائی اللہ کو یاد رکھے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرے اللہ کا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات پر قائم رہے میرے بھائیوں استقامت اختیار کریں گے تبھی آپ جنت گے اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے انہوں نے کہا کہ کوئی اسی نے کی بتائیے جو میں کروں کہ کل امن تو بلا سن مستقبل یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر تم نے پھر اس پر جب جاؤ اس پر استقامت اختیار کر لو کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا ایک, ایک صحابی سے بارے میں نے کھمایا اگر تمہیں قدر کر دیا جائے تمہیں جلا دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہ کرنا کیونکہ شرک کرنے سارے امان برباد ہو جائیں گے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ ماندی کوشیدیں ہوا کرتے تھی تقوی کی طہارت کی پرہیزگاری کی دین پر استقامت کی ایمان کی لہٰذا دین پر استقامت اعمال پر استقامت ہوگی تب ہی ہمارے آمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پیشینگوئیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک الامات ہوں گی کہ اللہ رب براہین ہم سے خوش ہے اللہ تعالیٰ ہمارے امال کو قبول عبرف ہے اللہ تعالیٰ دعا, دعا ہے کہ اللہ رب براہین ہمیں نیک امال کرنے کی توفیق دیں اللہ ہر براہین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھیں اللہ ہر براہین ہمیں نیکیوں پر قائم مدائم رکھیں توحید پر قائم رکھے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے عامر بارک اللہ علی علق و فرقان عظیم و نافانی ویا کو دل آیات ذکر حکیم انہ جواد کری ملک پر